رمن فواہشہ منہ مترم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو خا وہ اعلانیہ اور خط چھپی بے حیائی خط چھپی ہوئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ بھی حرام ہے ول اور گناہ کو حرام کیا ہے ول اور ناز زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق و انتشن کو بھیل بی سلطانہ اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے وہ وال اللہ مالا اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوخ کرو وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ لے کل اجل ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک بدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو محنت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو اپنے باطن کو منور کر لے صحیح راستے پر آ جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا خا یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں جو کہ جھٹپٹ عذاب آئے اس بار مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پیس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دہی ہے کہ اس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی علا کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیک دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے ہماری حکمت اپنی ہے ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کر دی اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا نہیں اس کے اندر اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے ادھر یا ادھر بلے کل امت ان اجل یہ ہم پڑھ چکے اسلا نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کبھی اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا فیتا جاجل ہوں لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی لا یستاخر سا ملا یس تبدیم نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک بھی اور نہ ہی اسے اس سے کھسک سکیں گے سرک سکیں گے آگے کی طرف یا منی آجم اما یات یم رسول اب یہ وہی آیت آگئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی فا اما یات یمنی ہودن فمن خدایا فلا خوف الم علام یا ضرور وضین قبر و قزبو بھی آیا نا بلا صاحب فیحا خالدون یا بنی آدم امایاتی الن کم رسول بنکم اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تمہیں میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یا کچھ سنا لے کم آیاتی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فمن تقوا واسلہ تو جو بھی تقوا کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی ربیش اختیار کرے گا فلاں خوف ان علام و سرون ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دو چار ہوں گے وہ لرینہ کسزبو بھی آیا نہ اس تقبر رہا اور جو ہماری آیات کو جٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے اس تقبر رہا استقبار کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے الا کا صابن نہ رہوں فیا خالدون وہ جہنوی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش ببن اسلم اصطلا اللہ قزمن اور قزب آیاتی پھر وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور قوم ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منسوب کرے افطراء کرے اللہ کی طرف اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے یہ دونوں ہم وزن ہیں الائق ینالحم نصیب من الکتاب ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی سائی میں مضمون آئے گا اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ جی بھوک سے مر جائے ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ روکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا ہتھیلا اذا تم روسو ہاں پھر جب ہمارے فرشتہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے جیتا وہ ان کو قبض کرنے کے لیے کالو ہے نا ما کن تم کٹو نندون تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے گڑ گڑاتے تھے اور وہ انہ وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے سم سے سب جاتے رہے بلو ان شہید علفسم اللہ کالو کافرین اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعی ہم تھے نا ہم نے کفر کی روش اختیار کی کالب خلوفی عمم خلق مل قبل کو مل جننے <وَلِنس> کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جا ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھوکے جاتے رہیں گے پہلی نسل گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا لائبان جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھیں خلافات کا آغاز کیا تھا یہ بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دو راہدار ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہیں تمہیں گمراہ کیا تو یہ مکالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ اس صورح گبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم و ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دو میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے مابہ ہیں کہ جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نور اور قوم وود اور قوم سالے تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا اور وہ قصہ آدم ابلیس آ گیا اول اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ بلا ہوگا درمیان میں کہیں ہوں گے سائب آراف ہوں گے اصاب آراف تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا. کالت خلوصی عموماً خلط میں قبل تم داخل ہو جاؤ انہیں قوموں میں انہیں نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من جن والن سے فنار جنات بھی اور انسان بھی آدمی کلا دخلت امت ان لانت اختہا جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حتیہ عزت دار کو فیحہ اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی تمام کی تمام نسلیں اور امتیں قالت اخرا ہوں گے اولا ہوں جو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے ربنا ہا الا عد اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی روایتیں ہیں ان کی چیزیں ہیں کیسے چھیڑ دیں لیکن یہاں پر کیا ہوگا ربنا ہا الا عد الا لوگوں نے ہمیں برباد کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فعات ہند عذابن سے فمنار تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے کہا نے کل دن اللہ فرمائے گا نہیں سب کے لئے دگنا ہے جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کوئی سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا ہم نے تمہیں عقل دی تھی شعور دیا تھا کیوں تم تقلید عامہ کے اندر مبتلا رہے آبا وجاد کی تقلید ہو رہی ہے اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے تو یہ تقریریں آباد کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں کان دیے تھے تمہیں میں نے عقل دی تھی تمہیں نیکی اور بلی کا شعور دیا تھا ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے کالل کل ریفم اللہ فرمائلہ سب کے لیے دوڑا ہے ولا کے اللہ تعالم لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے وہ کالت اولا اب وہ کہیں گے کہ پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو ماں کانا القم علینا مضوق دیکھو نا نہیں نا تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی تم نے خام خاں پر لانت کی لیکن اسے کیا حاصل, حاصل تمہیں کیا ہوا ماں کان لقوم والین فضوق الزاب اب ماں کل تم تقسیب اور اب چکھو مذاق آزاد کا اپنی کرپوتوں کے باعث ان لذین قزبوں میں آیات نا مستقبر انہا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استقبار پھر انہا اور بل بنائے تکبر ان کو رد کیا اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر لا ہو نہ ابواب بابو ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے یہ کچھ اشارات ہیں پرانے مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی ابتدائی نزول والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا وزر اردو مدت زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند ہو اس کو کھینچے تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موتی ہے وہ پچک جائے گی جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی ولہ عالم یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعد اشارات سے اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے حادث میں میدان عرافات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا وسیع کر دیا جائے گا اور اسی یہیں پر حشر ہونا ہے بجا رب و کمل ملک و اور پروردگار بھی شانِ اجلال کے ساتھ مدور فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہیں ہوگی لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراتر کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہے یہی کہیں یہ رہ جائیں گے ان لہم اباب ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے بلا یہ خرون الجنت اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہتھی یل جل جمل فی فیسم الخیات یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے گھس جائے سوئی کے ناکے میں اسے کہتے ہیں تالیخ بالمحال نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے نہ ان کو کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں سیٹ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا ان کی نماز پڑھو روزہ رکھو کر نماز روزہ میں کرتا ہوں اچھا آپ کے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو یہ کرو وہ کرو یہ بھی میں کرتا ہوں آپ بتائیے اور کیا ہے پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی سلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جدوجہد حق و باطل کی کشاکش یہ نیکی کے کام کرنا دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے کچھ پن ہے کچھ خیرات ہے کچھ ثواب کے کام ہے کوئی نماز ہے روزہ ہے یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ اس کش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے تکلیف بھی آ سکتی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو وہ آخری منزل ہے اپنی شریر اٹھاؤ میرے ساتھ آ جاؤ تو اس شخص کا تیرا لٹک گیا اور وہ چلا گیا تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے نا میں سے گزرنا ممکن ہے کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتیہ یل زبر و فسم الخیات یہی ہے کہ جو حضرت علیس علیہ السلام نے استعمال کیا وہ قزال کا نزل اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرموں کو لہم بن جہنم اور میں ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا میں بن شوق ہوں اور اسی کا اوڑھنا ہوگا لے آپ بھی اسی کا ہے آگ کا اور اس کے ددے بھی وہ کزال کا اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیں گے و نزی نامن عام سوالحات اور لوگ جو ایمان لا اور جنہوں نے قمل کیے لاز و کلف الفصل اللہ صحاح پھر آ گئی بات ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق محاسبہ ہوگا انڈیویجل ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اسے حساب لیں گے گلائے کا صاب الجن وہ ہوں گے جنت والے ہم سیاح خالدن اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ نذر نہ معافی سدور ہند بن بلند اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی مامور کو امیر سے شکایت ہو گئی کسی امیر کو مامور سے شکایت ہو گئی کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں جو رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجلو ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے ظاہر نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لئے ان کے دل میں کوئی قدورت ہوگی کوئی محل ہوگا وہ نکال دے گا تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سررن اخوان ال نالا متقابلین متقابل بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رودرو ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی دل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اللهم اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ بربر دیگر اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے۔ ولنا نعفی صدورهم من بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آج کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان ندول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر باتیں جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایتیں ایک دوسرے سے تو یہ رعایتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا وقال الحمد نظی حدانہ اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وباں کو نالتا دیا اللہ حضا اللہ اور بحث اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا لقد جات رسول رب نابلحق یقین ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے جو رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے وہ اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا ان تل کو مل جنت محا بے ماتا بلور اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے امال کی وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اللہ میں اس لائق نہیں تھا میرے امال ایسے نہیں تھے میں اپنے امال کے مل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ فلمائے گا نہیں میرے بندے تو نے محنت کی تھی کوشش کی تھی اشار کیا تھا تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تم نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باقی کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی چلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا بے پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے احمال کی وجہ سے دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالی اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کرے تو توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحصیل نہ ہو جائے